<تصفيق> ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سجئة عمالنا من هده الله فلا هده إلا له ومن يبهره فلا هاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقافيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرككم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساعدون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يعبد الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما شاء من امور محدثاتها وكل ما محدث في داء وكل بدعه في غلانه وكل غلانه من سنن فوق بالله السميع الذي من الشيطان عديم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را اذكر ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا اللہ اللہ محترم سامعین بدردان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت الصور یوسف کی ابتدائی آیات ہے جو کہ گئی ہیں آج خطبے کا یہی موضوع ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے ان آیات میں اللہ رب الراطی نے فرمایا حلف نام تل کا آیا تل کتا دل یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات تھی جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں انا ان قرآن اور ابیا ہم نے اس کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دیا ہے میں نے انا انزل نہ ہو قرآن ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نادم کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے جو زبان اختیا پسند فرمایا وہ عربی زبان ہے ان قرآن اور ابیا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے القن کا کھلون تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اللہ رب العارمین نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا قرآن پاک کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا پسند فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ رول تاکہ تاکی تم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکو پتہ چل گیا کہ قرآن پاک تمام زبانوں میں سب سے آسان اور سہد زبان ہے سب سے صاف ستھری آسان زبان میں اسی لیے رب قرآن بل قرآن پاک میں رشا کرواتے ہیں لپو بش ربیل بدھکین وسم دو ملا یس سر نیسانی ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا ہے مقصد کیا ہے لپو بشربیل بدھکین وسم به او ملا <لُدَّا> تاکہ نیک لوگوں کو تاکہ ایک لوگوں کو آپ قرآن بشارت سنائے وقت او مل اور جھگڑا لو قوم کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں اللہ رین قرآن, قرآن پاک میں بار بار اشار کماتے ہیں ولا قد سر قرآن یہ سکھ مد ہم نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان بنایا ہے متفر ہے کوئی قرآن پاک سے ادرت و نصیحت حاصل کرنے والا میرے بھائیو اللہ رب العالمی نے قرآن کو آسان زبان عربی بھی بنایا ہے عربی زبان ہماری اسلامی زبان ہے قرآن پاک کی قرآن کی زبان ہے نبی کی زبان ہے یہ تمام زبانوں کی سردار سمجھی جاتی ہے یہی ایک ایسی زبان ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی اور کوئی فرق اس کے اندر نہیں آیا اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ اللہ رب العظی اس زبان کی حفاظت کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے قرآن پاک اس زبان میں ہے اور نبی علیہ اللہ کی احادیث بھی اس زبان کے اندر ہے حضرت امام ترمی رحمت اللہ نے اور امام الماجا رہ وہاں عقل کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر اور مانتا ہے کہ شوب المان بھی نقل کیا حضرت ابو رضی اللہ کالان و, و حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی رہس راستہ میں ایک بڑا سا لشکر تیار کیا اور تخار اور خشکین سے لڑنے اور جہاد کرنے کے لیے روانہ کرنا چاہا جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اپنا ساد و سامان اپنی سواریاں لے کر کے آ اور رسو سنب ان کو الوداعی نصیحت کرنا چاہتے تھے تو حضرت ابو حرض اللہ نو کہ فس تقرم وسط راہ اللہ رم ہوں نقل حقرا خان نے پہ روانہ کرنے کے پہلے پہلے اور مزید وسیحتیں کرنے کے پہلے پہلے فس تک راہوں وسط راہ اللہ جلم نر القرآن کا مال کہتے ہیں کہ نبی رہس راستہ نے تمام قاخلے والوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ہر ایک سے قرآن سننا شروع کیا آپ نے فرمایا ماں ما کا مرل قرآن بھائی تم بتاؤ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے جتنا یاد تھا سنایا دوسرے سے تیسرے سے اس طرح کہ تمام لوگوں سے آپ قرآن سات سنتے رہے آپ نے کو مقصد نہیں بتایا کہ آپ پرانے پارٹیوں سن رہے ہیں بس ہر آدمی کو بار باری بنایا اور کتنا پرانا یاد ہے بتاؤ اطا الا رجلی یہاں تک کہتے ہیں پورے صحاب کرام اور پورے لشکر کے اندر سب سے کم عمر سب سے غریب سب سے چھوٹا سب سے کم عمر اندر کا جو تھا اس کی باری آئی اللہ سننے پر میں آؤ تمہیں ہے تو پہنچے کا یا رسول اللہ حافظ مئی سورت و سدا بقرا مئی سورت و سدا ہمیں فنا فنا سورتیں یاد ہیں وہ سورت البقرا اور رحمد اللہ ہم نے پوری سورت البقرا بھی یاد کر ڈالی ہے جب آپ نے سارے لوگوں کو سنا جب آخری اور سب سے کم عمر غریب پریشان ہاتھ سنگس کی باری آئی تو مریا سورت و کدا و کدا فلاں فلا قرآن پاک کر لیا ہے وہ سورت کرا اور الحمد للہ میں نے پوری سورت البرب یاد کر ڈالا ہے جیسے آپ نے سنا کہ نے سورت کو بکرف یاد کر ڈالی جی آپ نے فرمایا فضحت فحص تو ایسا کرو سارے لوگ جاؤ اگر تم نے سورت بکڑا جان کر ڈالی ہے تو پورے شخص کے تمہیں کو امیر مقرر کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں قرآن پاک جس کو یاد ہو قرآن پاک جو پڑھ ہو جس کا تعلق قرآن پاس سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو مکان بڑا مقام بڑا اونچا مرتبہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی کتاب قرآن پاس سیکھنے سکھانے اور سننے کا شوق پیدا کر دے ان شاطر مانتے ہیں شہید مسلم شہری کتاب یا قوامل یا غریب حدیث حلیشن آتا ہے حضرت عبد الرحمان بھی نبی اوسا یہ سب کے رہنے والے ایک غلام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے گورنر بختہ کے پاس ایک لیٹر بھیجا کا کہ میرا لیٹر پاتے ہی فوراً تو میرے پاس آ جاؤ اور گورنر پکا نے عبد الرحمان کی نبی افزا کو اپنا نئے کو کیا اور گورنر مکہ متی روانہ ہو گئے امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ ردو عنہ کی بات میں رائے بدل گئی انہوں نے سوچا گورنر کو کسی جگہ پڑھنے دو ہم خود چل کر کے گورنر مکے بھی جاتے ہیں مکے کا جائزہ بھی لینے ہیں اور گورنر سے گفتگو بھی ہو جائے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے ہیں مکے کی طرف اور گورنر مکہ سے نکلا ہے ندینے کی طرف راستے میں ایک سکا پر دونوں کی ملاقات ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کی کیسے ہو خیریت پوچھی اور پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم نے اپنے جگہ مکے کا گورنر مکار خانے کا امام حتیق ذمہ دار کس کو پھیلایا ہے اس نے گورنر نے کہا ہم نے ابل امبل تو ہو ابل تو ابن ابزا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو جس کا نام عبد الحماد نبی ابزا ہے میں نے اسی کو اپنا نائب مقرر کیا اور جب تک میں واپس پلٹ کر کے نہیں جاؤں گا مکے کا گورنر رہے گا اور کعبہ کی بہت خیمہ وہی رہے گا حضرت میں فاروق رضیلہ اللہ تالان نے اپنی زندگی میں پہلی برتبہ عبد الرحمان کی نبی عبدہ کا نام سنا تھا پوچھا نہ ابی عظیم امن وزی اب افدا کون ہے وہ شخص کون ہے اس کا کتنا میں نہیں جانتا اس نے کہا محل نے رجموا دی وہ آپ کی پہچان پہ خاندان اور قبیلے کا ایک غلام ہے اللہ اکبر وہ غلام ہے اسی لیے ہم نے اس کو گورنر بنایا ہے وہ آروف رضی اللہ <سؤال> پر بڑا پتھر کہ بندے اتنے بڑے مقدس مکہ شہر کے اندر کوئی آباد آدمی کوئی معمر آدمی کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی تم کو نہیں ملا کہ تم نے مکے کا گورنر ایک گلام کو بنایا اس گورنر نے کہا یا عبیل الموبنی بات چل یہ مکے میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں عمر دراز موجود ہیں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن میں نے سب کو طرح کر کے گورنر بنایا اس کی وجہ ہے اصرو حب نے کتاب اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا وہ نوجوان ہے اتنا سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان واپس لیا اور کا سبحان اللہ سر اب نو حضر فو بحادل اقوام آخری اللہ ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات بیان کی تھی اور پھر عمر فاروق ندی سنائی جیسا نے ارشاد نوا حضر فو بحادل کتاب اقوام و ادوب ہی آخرین اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو روح جگہ ہیں جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی غروج اور ترقی ادا کرتے ہیں وہ اگر وہی آخری قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے قرآن سے بے رکھتا ہے وہ لوگ ہی آخری ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضبیر اور خواہ کر دیتے ہیں اللہ اقبال نے اس لیے کہا تھا وہ سمان میں بے مزت سے ہو کر اور تم خواہ سارے قرآن ہو کر میرے بھائی ہو ذرا قرآن اپنا تعلق مضبوط کرو تو بتا رہا تھا میں بھی نام سے سنا کہ پورے کاٹنے والوں نے یہ سب سے کم سے اور سب سے کم ترین درجے کا انسان جو ہے اس نے سورتر خراجات کر ڈالی ہے تو ڈاکٹر نے فرمایا پڑ رہا پل کا امیر ہو تم چاہو تم تمام لوگ ہو تم کو ہی تم ہی کو تمام لوگوں کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جو بڑے مونچے پاسدار کا تھا بڑے باپ پہ بیٹا تھا بڑا خسم رسوانا تھا وہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ یا رسول مرا مانا آدی مرا مانا آدی اور اللہ خوب یا رسول اللہ اس گریب لڑکے میں کوئی کمال نہیں وہ اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی بکرا یاد کر سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں یاد کیا کہ میں اس کو یاد نہیں رکھ سکوں گا اسی لیے میں نے دس دس دس دس دیا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے نے یہ رہا یہ تمہارا ردر کا قبول نہیں ہے پھر نب یہ رہے نے صحابہ کو چار باتوں کو حکم دیا وہی آپ کا آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ لہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں باتوں پر کو ملکی تو فیگ رہتی فرمائی اس شریف انسان نے بڑے سانس کے بیٹے نہیں کہا یار سرلنا ہم بھی یاد کر سکتے تھے لیکن اس ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکوں گا آپ نے ساتھ نمایا ہرگ نہیں تعلم نب القرآن تارن القرآن وکرو ہو وہ اکرو ہوا رہسرا اس موقع پر نبی رہسرا تھا ہم نے چار باتوں کو حکم دیا تھا نمبر ایک آج تارل نم القرآن خبردار قرآن سیکھنے میں قرآن سکھانے میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں قرآن کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں خبردار ذرا برابر سستی نہیں کرو لاپرواہی نہیں کرو ہمت نہیں ہارو تعلم قرآن پہلے نمبر پر تو خرچ لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سیکھے قرآن پاک پڑھنا سیکھے قرآن پاک پر عمل کرنا سیکھے قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے تعلم القرآنہ تم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ تم آج سیکھا کرے اللہ یہ بہت بڑا خریدا تھا اللہ تعالی نے اپنے ردی کو اسی لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے شاپ فرماتے ہیں وہ الگی بات پھر امدی سورب من ہو تر آزاد ہی وہ تک وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے نبی لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دے تو پہلی چیزیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھو لیکن افسوس سر افسوس کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ پورے ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو قرآن پڑھانا نہیں آتا اور کیا ہے ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا ماں باپ نے پوتا ہی کیا یا ممکن ہے ماں باپ چاہتے ہو آپ نے لاپرواہی کیا قرآن نہیں سیکھا کم سے کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی جو قرآن پڑھنا تو سیکھ لے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن آزاد کر لے پڑھنا سیکھ جائے تلاوت کرتا رہے لیکن آج بڑا طبقہ مسلمان ہوتا رہے قرآن پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے وہ کار رسول ہو یا عورت بھی قرآن محدورا قیامت کے دن اللہ کے رسول سلم کے سامنے ایسے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ شاخرماتے ہیں سورب ال کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ہمارے نبی محمد سلم یہ آپ کے سارے امتی ہیں اور آپ کی سفارش کے امید سے ہوئے ہیں ندی سنتے ہی کہیں گے یا وقت قرآن مدورا میں کی سفارش نہیں کرتا اس کی وجہ ہے انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا قرآن پاک میں لا لاپرواہی کیا تھا تو میرے بھائی وہ قرآن پاک سیکھو ان کے معنی بخوب ان کے حلان و حرام کو سیکھو اور قرآن کم سے کم پڑھنا سیکھو نمبر دو آپ نے فرمایا وق رہو ہو قرآن سیکھو نمبر دو وقرو ہو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرو بڑے افسوس کی بات ہے آج نو ستے دانا ہمارے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے قرآن رمضان میں تو تلاوت کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد اب دوبارہ قرآن کا نہیں کھلتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے نبی رہتا سب فرماتے ہیں وقت رہو ہو برابر قرآن پڑھا کرو اور برابر قرآن کی تلاوت کیا کرو میرے بھائی ہو تنا قرآن ذرہ برابر پوتا ہی نہ کرو صبح شام رات کو چو رقط بھی مل جاتا ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تل پڑھو نبی علیہ رہساد رواتے ہیں من کرا ہر من کتاب اللہ جو قرآن پاک کی ایک, ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف پر اسے تجرفیاں دیا کرتے ہیں لین ہر فل ولا ہر پُل ہر پُر و لام ہر پل میں یہ نہیں کہتا کہ ارفلام حرف ہے بلکہ ارفلام حرف ہے لاب دوسرا حرف ہے اور میل تیسرا حرف ہے اس طرح سے آپ نے ساتھ روایا ارفلام مین جس نے کہا اللہ تعالی کیا وہ تیس لے کا مستحق ہو جایا کرتا ہے میرے بھائی دوسرا ان کو میرے ناگر سن کر کہ وہ کرے وہ ہو ق قرآن پاک کی فراوت کیا کرو اور فراوت خراص کا احتناط کرو ایسا نہ ہو کس رمضان میں ہم قرآن بولا کریں اور اس سال کے گیارہ مہینے ہم قرآن پاک سے دور رہیں اللہ ہو کتنے سوچ کی بات ہے یہ کتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نیوز ان کو کبھی نہیں بھولتی خبریں کبھی نہیں سوچتے ہمیشہ فلمیں روزانہ دیکھیں گے کرانے روزانہ دیکھیں گے گھنٹوں ہی اپنا ٹائم پاس کر دیتے ہیں ٹی وی اور موبائل کے پیچھے پیچھے لیکن اب سوچ ہے سکاری چیزوں کے لیے تو روزانہ ٹائم نکال دیتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے سال رمضان میں یہ بڑا سوچ کی بات ہے دوسری چیز جو نو یہ تیسری چیز جس کا نبی رحت راستہ حکم دیا آپ نے فرمایا کرے آپ اے ہوئے قرآن سیکھو نمبر دو قرآن کی دعوت کر کے رہو نمبر تین وہ اے کرے لوگو میرے امت کے لوگ میرے کہانی تم لوگوں کو قرآن پہاڑا کرو یا یہ میرے بھائیوں آپ کے ساتھیوں میں آپ کے حویار میں آپ کے بچوں میں آپ کے دوست احباب آپ کے پاس پڑوس میں جو ہو قرآن نہ سیکھے ہو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو آپ رشاد بنواتے ہیں وہ آپ ہو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن سیکھو قرآن پڑھو اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ قرآن پڑھایا کرو میرے بھائیوں قرآن سکھانے والا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا اللہ تعالیٰ کیا بڑا محبوب انسان میں جایا کرتا ہے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کس کو قرآن نہیں آتا آپ کے ساتھیوں میں کس کو قرآن نہیں آتا آپ کے کتنے بچے پاس پڑوس ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ شرابت سے نکالیں عرب فرض محمد کے رسول نے فرض کرا دیا ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں آپ ان کو قرآن دکھائیں اور یہ قرآن سکھانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی ریت و ساتھ کرواتے ہیں خیر حکمل قرآن ہے لوگ تم نے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے قرآن سیکھنا قرآن سکھانا قرآن کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو تلاوت ہے قرآن کا طریقہ سکھا دینا آپ قرآن پڑھے قرآن پڑھے ہیں آپ پڑھائیں تجویز سیکھیں اور لوگوں کو سچی طرح سے صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق قرآن پڑھانا سکھائیں یہ جن کو قرآن پڑھانا آتا ہے ان کے اوپر اللہ رسول نے فرق دیا ہے کہ اپنے تک محدود نہ رکھیں انہیں ضروری ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں آپ نے شا فرمایا نمبر چار کتنی پیاری بات اللہ حسر آپ نے شاپ رمایات تم رات کو سولہ بھی کرو تو قرآن کے ساتھ سولا کرو کتنی کمیشہ تھی اے لوگ چار باتوں کا حکوم قرآن سیکھو قرآن پڑھو قرآن لوگوں کو سکھاؤ اور پڑھاؤ اتم پرچا ورن کو دو اے لوگو قرآن کا قرآن کے ساتھ سویا کرو کیا مطلب ہے یعنی سونے کے پہلے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کر کے سوجا کرو اللہ <سؤال> کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر کتنے عمل کرنے والے اور اس حکم پر کتنے امر کرنے والے لوگ ہیں ہر آدمی اپنا اپنا جائے لے سوتے ہیں تو کس کے ساتھ سوتے ہیں کیا بیٹھتے ہیں یہ سوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں سونے پس ان کی مشغول کیا ہوتی ہے ہر آدمی اپنا جائے لے اور کبھی پھر اخلاق کا فرمان دیکھیں کہ آ فرماتے ور لوگو پوجا کرو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ پوجا کرو یہ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیو اسی لیے کبھی عید سامنے اے بڑی تاکید کی ہے آپ نے شاخ سرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پر ماحول میں کچھ اے مسلمانوں کے دو رہا تو کچھ کل لوگو کیا تم میں تم میں سے کون انسان ہے کیا تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے اے لوگ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ روزانہ سونے کے پہلے پہلے احتیاطی قرآن اختیاری قرآن, قرآن کتنا ہوا ہے سستا ہے اب آپ نے ساتھ رمایا دو کی تین بل تم میں کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے اتنے بھی گئے ہو گئے ایسے کر سنان اور ایسے پرواہ ہو گئے کہ روزانہ تم ایک تہائی قرآن پر کر کے نہیں سو سکتے شام اترا یا رسول اللہ میں ہم میں سے کون انسان طاقت رکھتا ہے دن بھر کھیتی باڑی تجارت کا روحان اپنی ذمہ داری اپنی مشغولیاں اور آپ فرماتے ہیں ایک تہاری قرآن یعنی دس پارا روزانہ رات کو پڑھ کر کے سونا کس اندر کے اندر کی طاقت ہے آپ کیسے فرما رہے ہی ہیں کہ تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم کیسے کر سکتے ہیں دس پارے کا قرآن کا دست پارہ روزانہ سستانے کے بعد ہم میں سے کس کو پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے ساتھ سنایا اللہ کے بندوز دس پارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم بستر پرانے آنے کے بعد ایک مرتبہ سورو اللہ آباد پڑھو تو تمہیں ایک تہاری پڑھنے کا جو سواب اللہ تعالیٰ دے دی تمہیں کیا پریشانی ہے اتنا کر سکتے اللہ تعالیٰ تمہارے یہ کتنی آسانیاں کیا ہے یہ سونے کے پہلے پڑے نہ ہونا رسول اللہ احتیاطی قرآن کا اور تین تو نے پڑھ لیا پورے شخص قرآن کا اندازہ تارا جو سواب دے دیا کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ اللہ کے بندو اگر تم میں سے کوئی شخص دو قرآن پاک کی کم سے کم پڑھ کر کے سو جائے سو رسول بکرادی آخری یادیں آپ رسولوں کی ماں ان سے لڑ گئی ملمو بن آپ نے ساتھ سنایا اگر تم میں سے کوئی انسان کریں لیکن ان کے لیے فلم میں چھوڑنی پڑتی ہے ٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نیوز کے نام پر جو جنابیں اور دنیا کی سبولیات کے مشغول رہتے ہو ان کو ترق کرنا پڑے گا آپ نے ساتھ سنایا تم میں سے کوئی انسان سور سر بکرا کی آخری تو حسے پڑھ کر سوتا ہے لڑکا پتہ ہو روز حد کی نماز پڑھنے کے برابر سوا پا جاتا ہے میرے بھائیوں آپ اس میں غرض کو دوں یا قرآن سیکھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اور تمہارا سونا بھی ہو تو قرآن کے ساتھ سویا کرو بہت ساری صورتیں خاص طور سے خراب آئے کرسی اور سوت بکرا کی آدمی آئے تھے اور سورت پل ضرور سہا کرو سورت تبارک اللہ کمارا کل ندی بھی ہے بالکل آپ نے فرمایا جو انسان سورج الفاظ سورہ برباد کرتا ہے وہالیٰ عباب قبل سے محبوب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مل کے دو ہی میں سیخ فرمائے کروں گا بالکل الحمد للہ وکفا وسلامہ آپ نے ان چار باتوں کو حکم دے دینے کے بعد دی؟ تم القرآن و رب ہو وایا قرآن فہم نم فدل قرآن لمن تمن تل فو فام کمت محسوین مشکن کمس لے تر محسوین مشکن یقو ہو میری ہے او سما سارا رہتا تھا قرآن پڑھنا ان کا سیکھنا ان کا سہانا کر قرآن پڑھ سونے کے وقت گراوت کر لینا اس کی فضیرت کیا بیان کیا کتنی خیر برکت ہے آپ نے سارا اس کی ایسی برکت ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پر عمل کرتا ہے اور رات کو قرآن کی دراصت کرتا ہے قرآن سے اتنا تعلق جوڑتا ہے آج ہمیں کاما سد محاس جرا اس کی مثال ایسی ہے ایک سیلی ہے ایک سیلی ہے،, ہے اور تھیلی کے اندر اس کے اندر بھرا ہوا ہے کاما سد جرا معصومر جو ست قرآن پڑھتا ہو پڑھاتا ہے قرآن سیکھتا ہو سکھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کا مطلب ایک سیلی ہے اس تھیلی میں ایک سیلی ہے اور تھلی مجھ کے اندر سے بھری ہوئی ہے اور ابھی لوگوں کے پاس بیٹھا ہر ہاں لوگوں کے سامنے آیا تو تھلی کے مالک نے کے بندن کو کھو دیا اس کا موہ کھو دیا علیہ نوی رہا بناتے ہیں تھلی کا مالک تو ایک ہے لیکن خوشبو اس کے امبر اس میں بھرا ہوا ہے جب سیلی کا مو اس نے کھول دیا یا گل مکان تو اللہ نے ہر خوشبو کے میرے خصوصیت رکھی ہے مالک نے سے اس کا منہ کھول دیا جتنے لوگ قرب وار میں ہیں جتنی تیز ہوا چلتی ہے جہاں تک ہوا جاتی ہے وہاں تک اس کے اندر کی خوشبو پھیل جاتی ہے یہی مثال ہے شراوت قرآن کی ایک سخت اگر شراوت قرآن کرتا ہے تو اس کے پولو دو سرکار کی ایسے ہی پھیل جایا کرتے ہیں اور اگر کسی انسان نے کہا آمن تو بلّا جو امنا ہی وہی ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پار پسی بھی مار رکھتے ہیں چو دلوتا ہے محبت میں اور صحیح دکان کی باری آئی اقتدار کے لیے وہاں بھی تلاوت کر دیتا ہے اور کہیں مردو وہاں بھی قرآن خامی کر لیتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے تہاوت کے لیے بتا عبادت کے کبھی وہ نہیں پڑھتا آپ رشاط راتے ہیں وہ اور وہ سب جو قرآن پر ایمار رکھتا ہے اور قرآن پڑھنا بھی آتا ہے لیکن بالکل غافل ہو گئے سو گیا ہے قرآن نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے نہ سکھتا ہے نہ سکھاتا ہے نہ رشتہ تعلق آپ نے ساتھ میں ایسا مدبی مسلے مسکن کمس لے کے مسکن مجھ کے امبر کی فیلی تو بڑی بھی ہے لیکن اس کے منہ کو بند کر رکھا ہے خوشبو نہ خود پہنچتی ہے نہ خوشبو کسی دوسرے کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا میرے بھائیوں عربی زبان سیکھو عربی زبان سیکھو گی قرآن پڑھنا آئے گا قرآن سیکھنا آئے گا قرآن کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سلاوٹ قرآن کرنے کی توفیق فرمائے دی. قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق دے امر آدمی ہم نے جو بیمار ہو سکھایا عطا فرما جو پریشان حال اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور کر دے ساری مشکلات مسلمانوں کی اللہ تعالی ختم کر دے جو و شرک کے اندر ہیں اللہ موہدوں و طبی سنت بنا دے امر آدمی جو تین سے دور ہیں ان کو دیر کر دے دی. تمام مسلمان غریبوں کو اللہ تعالیٰ سکھائے فرما اللہ اكبر للمؤمنين والمؤمناء والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحشان وإن تائد القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والمدل يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه لسلبتكم ورذكر الله تعالى أكبر